تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوت کے گرینی کو اپن بستی سے نکال دو یہ لوگ تو ستیرا پن چاہتے ہیں